السلام علیکم ساتھیوں انٹرویو کے حوالے سے ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں لیکن اب بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ ضروری ہے تو آج کے اس مضمون کے حوالے سے انٹرویو کی جن باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں اس میں ہاؤ ٹو کنڈکٹ این انٹرویو انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا طریقہ کار اور ہینڈلنگ دی ہاسٹائل کوشچنس عام سوال تو آسانی سے ٹیکل کیے جاتے ہیں لیکن ایسے ہوسٹائل کو جن کا اثر دوسرے پر یقینی ہے اور اس عمل سے اس کا رد عمل بھی ظاہر ہوگا تو آپ کا انٹرویو امپیکٹ اچھا نہیں دے گا اس لیے ہاسٹائل کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کی تفصیل پر ہم بحث کریں گے اس کے علاوہ انٹرویو کے دوران آپ کو ٹیکنیکلی ایڈیٹنگ کے حوالے سے کٹ اویز اور دوسرے کن لوازمات کا خیال رکھنا ضروری ہے انٹرویو کو پیش کرنے کا طریقہ کار اور آخر میں ہم اس یونٹ کو سم اپ کرتے ہوئے آپ کو کچھ ایسی ٹپس کرونالوجیکل آرڈر میں بتائیں گے اگر آپ ان کا خیال رکھیں تو انٹرویو کے اس یونٹ پر جس میں ہم نے کئی پہلوؤں سے گفتگو کی ہے آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی ہوگی اینڈ یو وڈ بی اے ویری گڈ رپورٹر ٹو کنڈکٹ دا انٹرویوز انٹرویوز کے حوالے سے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں انٹرویو از اے ہائیلی اسکلڈ افیئر آف اے جرنلسٹ اور اسکل کو جاننے کے لیے آپ کو اس کی مختلف ٹیکنیکس اور سچویشن کی ضرورت کو سامنے رکھنا ہے اب سب سے پہلے جب آپ انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک بریفنگ سیشن کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ بریفنگ جن کے ساتھ آپ نے فیلڈ میں کام کرنا ہے انٹرویو اور انٹرویو کی بریفنگ پر ہم کافی بات کر چکے ہیں اور وہ آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے لیکن جس ٹیم نے آپ کے ساتھ جانا ہے اس میں کیمرہ مین شامل ہے اکوپمنٹ ہے ڈرائیور ہے اور ریلیٹڈ لوگ شامل ہیں تو آپ انٹرویو پر روانہ ہونے سے پہلے سب کے ساتھ ایک بریفنگ سیشن کریں اور اس بریفنگ سیشن میں آپ اپنی ریکوائرمنٹس ان کو بتائیں آبجیکٹو آف انٹرویو ان کو بتائیں اور جو سچویشن اگر آپ موونگ انٹرویو کر رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ سے ان کو بریف کریں اگر آپ کا آن بورڈ انٹرویو کا ارادہ ہے تو وہ بھی ان کو بتائیں واکنگ انٹرویو ہے تو اس کے لوازمات ان کو بتائیں واک اسپاپ انٹرویو ہے تو اس کی جو ضروریات ہیں اس سے ان کو باخبر رکھیں اسی طرح اگر سٹ انٹرویو ہے ارینج انٹرویو ہے یا اچانک آپ نے کوئی انٹرویو کرنا ہے واک اسپاپ انٹرویو کرنا ہے گروپ انٹرویو کرنا ہے سولو انٹرویو کرنا ہے تو ہر انٹرویو کی ٹیکنیکل لاجسٹکس اور ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ مختلف ہیں جب تک آپ اپنی پوری ٹیم کو اس کی بریفنگ نہیں دیں گے کہ آپ نے یہ انٹرویو انڈور کرنا ہے یا آؤٹ ڈور کرنا ہے آؤٹ ڈور ہے تو آپ کو کیمرے کے وائٹ بیلنس اور رجسٹریشن کا خیال رکھنا ہے لیکن اگر انڈور ہے تو آپ کے پاس لائٹوں کا انتظام ہونا چاہیے آپ بیٹھ کے انٹرویو لے رہے ہیں کھڑے ہو کر بات کرنی ہے اس حساب سے لائٹنگ کیمرہ سٹینڈ اور فردر اکوپمنٹس اور کیبل مائک کی کتنی لمبی ہے اگر وائرلیس مائک لے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک مائک کی ضرورت ہے دو کی ہے گروپ انٹرویو ہے تو نیچرلی آپ کو کئی مائکس کی ضرورت ہوگی تو یہ ساری لوجسٹکس آپ ان کو بتائیں گے اور اگر آپ کسی ایسے کیمرے پر ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں کیسٹس کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس کیسٹس موجود ہونی چاہیے آپ کو اگر سٹیشنری کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہو تب جا کر آپ ایک اچھے انٹرویو کو سٹارٹ کر سکیں گے اسی طرح فلمنگ کے حوالے سے اگر دھوپ ہے روشنی ہے لائٹ کم ہے تو اس کا کیا انتظام کریں گے اور ساؤنڈ ریکارڈنگ کی کیا ضروریات ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انٹرویو کا پیٹرن بھی بریف کرنا ہے انٹرویو کے دو بڑے نمایاں پیٹرن ہیں اور ان پیٹرنز کو آج کی جدید براڈکاسٹ سائنس میں جو دو نام دیے گئے ہیں وہ ٹیکنیکل نام ہیں اور ان کا تعلق کچھ ایسی چیزوں سے جوڑا گیا ہے جس سے کمیونیکیشن میں آسانی ہو مثلا ایک پیٹرن انٹرویو کا جو آج کل بتایا جاتا ہے دیٹ از کالڈ فونل انٹرویو ایف یو ڈبل این ای ایل فونل انٹرویو دیٹ کہ آپ نے انٹرویو کو اس طرح ارینج کرنا ہے سوالوں کو اس طرح ارینج کرنا ہے جس طرح کون سی او اینی کون اگر آپ نے آئس کریم کھائی ہو کون آئس کریم کھائی ہو تو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے کہ کون کی شکل کیا ہوتی ہے اوپر سے وہ کھلی ہوتی ہے اور نیچے جا کر اس کا باٹم انتہائی تنگ ہو جاتا ہے تو فونل انٹرویو یا کون انٹرویو interview, وہ انٹرویوز ہیں جس میں سٹارٹ میں آپ کو کرتے ہیں اور آخر میں گریجولی آپ اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں تو یہ انٹرویو کا اگر پیٹرن ہے تو اسی حساب سے آپ نے کوششن فریم کرنے ہیں اپنی ٹیم کو بریف کرنا ہے دوسرا پیٹرن انٹرویو کا انورٹڈ فونل کہلاتا ہے یعنی وہ بالکل سٹریٹ ہے آپ نے ٹاپ سے باٹم تک ایک ہی انداز میں انٹرویو ترتیب دینا ہے اور اس انٹرویو کے لیے آپ کو ڈائریکٹ کوشچن کرنے ہیں تو پہلے انٹرویو میں کون ٹائپ یا فنل انٹرویوز میں آپ نے آسان اور فرینڈلی کوشچنس کرنے ہیں مثلا آپ پوچھیں گے ہاؤ اولڈ یو آر ویئر ڈڈ یو گیٹ یور ایکسپیرینس بگن ود جنرل ایزی ٹو آنسر کو اسٹیبلش اے فرینڈلی with the پرسن ہوم یو آر انٹرویوگ اسی طرح انورٹیڈ فنل انٹرویو میں آپ نے ڈائریکٹ سوالات کرنے ہیں ڈائریکٹ سوالات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دی کی کوشچنس آر آس ایمیجیٹلی آپ نے جس مقصد کے لیے انٹرویو طے کیا ہے اس سے متعلقہ سوال بغیر کسی سابقہ لاہے کا یا ایٹموسفیئر کو سیٹ کیے آپ ڈائریکٹ سوال پوچھیں گے اور اس انٹرویو کی کمیونیکیشن انٹرویو دینے والے کو بھی ہو چکی ہوتی ہے اس کے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے اور وہ ذہنی طور پر اس قسم کے سوالات سننے اور اس کے جواب دینے کا عادی ہوتا ہے اس قسم کے سوالات زیادہ تر جن لوگوں سے کیے جاتے ہیں ان میں لا انفورسنگ ایجنسیز کے آفیشل اور گورمنٹ کے افسران ہوتے ہیں جن کو سوالات کے جوابات دینے کی عادت ہوتی ہے وہ پریزنٹیشنیں دے رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کوشچن آنسر ہوتا ہے ایک پولیس آفیسر یا ایک سی ایس پی آفسر یا ایک فوجی آفیسر جس کی تربیت ہی فرام دا ڈے ون اس انداز کی ہوتی ہے کہ وہ سوال پوچھنے اور سوال کا جواب دینے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے مثلا کہیں کوئی ایسا واقعہ سرزد ہو گیا جہاں پولیس آفیسر پہنچتے ہیں آپ اس واقعے کی تفصیلات معلوم کرنا چاہتے ہیں پولیس آفیسر اپنی گاڑی سے اترتا ہے آپ فورن مائک لے کر چلے جاتے ہیں وہاں آپ کو فرینڈلی اور ہوملی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ ڈائریکٹ پوچھیں گے کہ یہ واقعہ اب سے 15 منٹ پہلے ہوا ہے لیکن قریب پولیس کھڑی تھی وہ مدد کو کیوں نہیں پہنچی یا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ایک گھنٹے بعد آ رہے ہیں جبکہ عوام دور دور سے یہاں مدد کے لیے پہنچ گئے تو لا انفورسنگ ایجنسیز اور امدادی کارروائیوں والے کیوں سوئے ہوئے تھے آپ ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کسی سیاست دان سے جو قومی اسمبلی میں سوالات کے جواب دینے کا عادی ہو جو مختلف پریس کانفرنسز اٹینڈ کرنے کا عادی ہو اس سے اگر آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اور پرسنل انٹرویو نہیں ہے کوئی جنرل قسم کا انٹرویو نہیں ہے آپ سپیسیفک پر بات کرنا چاہتے ہیں جیسے ہوم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر امور داخلہ کے حوالے سے کوئی قومی اسمبلی میں سوال کا جواب دے رہا ہے اور اس کے سوال کے جوابات کے نتیجے میں اسمبلی میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے وہ اگر آپ کو لابی میں ملتا ہے تو آپ اس سے انورٹڈ فنل انٹرویو کریں گے اس سے آپ فرینڈلی انٹرویو نہیں کریں گے آپ اس سے فوراً پوچھیں گے کہ قومی اسمبلی میں آج جو واقعہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی کیا آپ نے جو اسمبلی میں بیان دیا اس سے اسمبلی میں ممبران نے رد عمل ظاہر کیا اگر آپ یہ بیان نہ دیتے تو شاید یہ صورت حال پیش نظر نہ ہوتی اسی طرح آپ دوسرے امور پر بھی دوسرے منسٹر سے پالیٹیشین سے ڈائریکٹ سوال پوچھ سکتے ہیں یہ انٹرویو صرف انہی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جن کو اس کا تجربہ ہوتا ہے اور انٹرویوز کے نتیجے میں آپ کو بہت سی بریکنگ نیوز ملتی ہیں بریکنگ نیوز کے انٹرویوز زیادہ تر انہی لوگوں سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے ہیلم آف دی افیئرس پر ہوتے ہیں ڈیسیزن میکرز ہوتے ہیں پالیسی ساز ہوتے ہیں ان سے آپ کو جب ان کے کام کے متعلق انٹرویو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں یو کین انٹرویو ڈائریکٹلی اسی طرح کچھ انٹرویوز کی کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ان سے ذرا مختلف ہے وہ ہے مثلاً اگر آپ کسی سیلیبریٹی کا انٹرویو کر رہے ہیں اسپیشلی دی شو بز پیپل دی انٹرٹینرس اور بعض اوقات کچھ سیاست دان بھی اس نوعیت کی مصروفیات میں ہوتے ہیں کہ آپ ان سے لائٹ ویٹ انٹرویوز کر سکتے ہیں تفریحی انٹرویو کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ نے سیلیبریٹیز سے انٹرویو کرنا ہو وہ شو شوبز سے تعلق رکھتے ہوں اسپورٹس سے رکھتے ہوں یا ان کا تعلق پالیٹیشین سے ہو بڑے بزنس مینوں سے ہو تو ان سے انٹرویو لینے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ اپروچ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے ان کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا آپ ڈور کریش کر کے تو پکڑ سکتے ہیں لیکن ان تک آپ کی فون کال کا جانا بھی مشکل ہوتا ہے تو ان کے جو پریس سیکشن ہوتے ہیں پبلک ریلیشن آفیسر ہوتے ہیں یا کوڈینیٹرز ہوتے ہیں یو شوڈ فسٹ اور ان کے ساتھ آپ انٹرویو کی ریکویسٹ ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم انٹرویو کرنا چاہتے ہیں ہمارا کس آرگنائزیشن سے تعلق ہے اور کس مقصد کے لیے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس انٹرویو کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں تو آپ کو سیلیبریٹیز کے انٹرویو جلدی مل جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ ایک اور ٹیکنیک اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹو کنڈکٹ دا انٹرویو دیٹ از کہ آپ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں وہ سیلیبریٹیز کا گزر ہوتا ہو اس دروازے سے وہ نکلتے ہوں اس روٹ سے وہ گزرتے ہوں ان ایکسکیلیٹر یا ان ایلیویٹرز سے ان کا گزرنا ہوتا ہو تو آپ ان سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو جائیں اس لفٹ کے پاس کھڑے ہو جائیں یا اس ایگزٹ پوائنٹ کے پاس کھڑے ہو جائیں اور بالکل خاموشی سے کھڑے رہیں تاکہ سیکورٹی والے اور اس وی آئی پی کے ساتھ آنے والے لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کوئی انٹرویو کرنے کے لیے کھڑے ہیں ورنہ وہ آپ کو آسانی سے وہاں کھڑے نہیں ہونے دیں گے آپ چونکہ میڈیا سے متعلق ہوتے ہیں اس لیے آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ ان جگہوں تک تو پہنچ جاتے ہیں جہاں وی آئی پی آمد و رفت ہوتی ہے لیکن جب آپ پروفیشنل کام کرتے ہیں تو سیکیورٹی ہیزرٹس بنتی ہے ان کے شیڈول ٹائم کی ڈسٹربینس ہوتی ہے تو ان کا سیکورٹی عملہ ان کا پبلک ریلیشن کا عملہ یا ان کے ساتھ چلنے والے کوشش یہ کرتے ہیں کہ میڈیا ان سے دور رہے ایسے لوگوں اور ایسی شخصیات کے انٹرویو کے لیے آپ کو جہاں ڈور کریش کرنا پڑتی ہے وہاں آپ کو ایگزٹ پوائنٹ پر یا سیڑھیوں اور دروازے کے پاس منتظر رہنا پڑتا ہے اور ان کے نکلنے سے پہلے وہاں پہنچنا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ نکلیں کیونکہ جب وی آئی پی یا سیلیبریٹیز کی موومنٹ ہوتی ہے تو ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظریں اس شخصیت پر ہوتی ہیں تو دیٹ از دا پوائنٹ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنا مائک یا کیمرہ لے کر بڑے غیر محسوس طریقے سے ان کے ساتھ موو شروع کرتے ہیں جنرل تاثر یہ ہوتا ہے کہ آپ منزل مقصود پر پہنچ کر اس ایونٹ کی کوریج کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کو موقع مل جائے تو آپ وہی مائک آگے کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو بہت اچھی خبر مل جاتی ہے اور انٹرویو کرتے ہوئے ایک چیز ہمیشہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ انٹرویو میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ یاد رکھیں تاکہ اگلے کوشچن کو آپ لنک کر سکیں انٹرویوز حوالے سے ایک اور نقطہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے وہ ہے کہ سوالات کی نوعیت کیا ہے سوال آپ اپنے مقصد کے تابے تیار کرتے ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے کچھ کوشچن اوپن ہینڈڈ کوشچن کہلاتے ہیں کھلے یعنی آپ کسی بھی حوالے سے ان سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اور دوسرے سوالات آپ کے ہوتے ہیں جو اوپن ہینڈڈ نہیں ہوتے وہ ڈیٹرمنٹ کوشچن ہوتے ہیں کلوز کوشچن ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس سبجیکٹ پر آپ انٹرویو کر رہے ہیں کیا اس کے لیے اوپن اینڈڈ سوالات ہی ضروری ہیں یا کنٹرولڈ کوشچنس کا ہونا ضروری ہے آپ کو بیک وقت دونوں طرح کے سوالات تیار کرنے چاہیے بعض اوقات انٹرویو کسی وجہ سے سوالت یا اس کی لینتھ بڑھ جاتی ہے اور وی آئی پی وقت سے زیادہ مقررہ وقت سے زیادہ ٹائم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے لیکن اگر آپ کے سوالات ختم ہو جائیں آپ نے تیاری نہ کی ہو تو پھر آپ کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی ہے وہ آپ کو اوپن آفر دیتا ہے کہ میرے پاس ابھی مزید وقت ہے اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہیں تو بھی میں حاضر ہوں تو اس وقت آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے تاکہ آپ اوپن اینڈڈ کوشچن ان سے پوچھ سکیں انٹرویو کی طوالت کی شکل میں اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ سوالات کو ترتیب دیتے ہوئے آپ نے یہ ضرور پریزیوم کرنا ہے یا سوچنا ہے کہ جب آپ اس قسم کے سوال پوچھیں گے تو آپ کے انٹرویو کے مقصد میں کس حد تک مدد مل رہی ہے اور وہ وی آئی پی کا اس پر رد عمل کیا ہوگا اس ایکشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اوپن اینڈڈ اور کلوز اینڈڈ کوشچنس ترتیب دیں گے اوپن اینڈیڈ اور کلوز اینڈیڈ کس نوعیت کے ہوتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں ڈو get گیٹ آن اور ہو ول یو ووٹ فار دس الیکشن جس طرح آپ نے کلوز اینڈیڈ کو دیکھا کہ سوال پوچھا گیا Do you get on آن ویل ود یور باس کہ آپ اپنے افسر یا باس سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں لیکن آپ اگر اوپن ہینڈیڈ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں tell می اباؤٹ یور ریلیشن شپ ود یور باس اسی طرح جب آپ نے پوچھا ہو ول یو ووٹ فار دس الیکشن تو آپ یوں بھی پوچھ سکتے ہیں وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا ٹو کینڈیڈیٹس ان دس الیکشن جب آپ دو امیدواروں کے بارے میں اس کی رائے پوچھ رہے ہیں تو یہ اوپن ہینڈیڈ کوشچن ہے لیکن اگر آپ ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے تو یہ کلوز اینڈیڈ ہے اسی طرح جب آپ ان سے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کے باس سے تعلقات کیسے ہیں تو یہ اوپن اینڈیڈ کوشچن ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہ ڈائریکٹ ان سے پوچھیں کہ آپ کے تعلقات باس سے ٹھیک کیوں نہیں ہیں تو وہ آپ کو فوراً جواب دے گا اس کی وجہ کیا ہے تو اوپن اینڈیڈ اور کلوز اینڈیڈ کوشچن کی بہت سی مثالیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں آپ اس پہ غور کریں آپ خود بہت سی مثالیں ڈھونڈ لیں گے اب میں انٹرویو کے ایک اور نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اف یو آر ڈوئنگ پرسنل انٹرویوز کسی شخصیت کی ذات کے حوالے سے کسی کی پرسنالٹی کے حوالے سے اس کی ذاتی ایکٹیویٹی کے حوالے سے کوئی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی ہی محنت سے تیاری کرنی پڑے گی اس شخصیت کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنا ہوگی اس کے مشاغل کو معلوم کرنا ہوگا وہ صبح سے شام تک کیا اس کی مصروفیات ہوتی ہیں اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے بچے کتنے ہیں اس کے دوست کس نوعیت کے ہیں وہ کس نوعیت کا کاروبار کرتا ہے اس طرح کی ساری انفارمیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو یو ول فریم ویری گڈ فار پرسنٹی انٹرویو اس کے لباس اس کا بیہیویئر اس کی باڈی لینگویج غرضے کے اس کی پسند نا پسند کے حوالے سے جتی چیزوں کا بھی آپ کو پتا ہوگا آپ وہ انٹرویو کر سکیں گے اور پرسنالٹی انٹرویو میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کیونکہ آپ کسی ایک منتخب اور چنیدہ شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہیں اس لیے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس کو قریب سے دیکھنے میں تو کلوز اپس کا استعمال آپ زیادہ کریں گے آپ اس شخصیت کی باڈی لینگویج کو کیمرے پر زیادہ ریکارڈ کریں گے آپ اس کے لباس کے سٹائل کو اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو اس کی گفتگو کے سٹائل کو اس کے الفاظ کے انتخاب کے سٹائل کو اور وہ میسج کس طرح ڈسمیٹ کر رہا ہے اس طرح کے سوالات آپ کریں کہ اس کی ذہنی سوچ اس کی شخصیت اس کے کارہائے ہائے نمایاں اور اس کے مستقبل کا ویژن کھل کر سامنے آئے اس کے لیے آپ نے جتنی محنت کی ہوگی اتنا اچھا آپ انٹرویو اور سکیں گے اور انٹرویو کے آغاز میں آپ نے جو کہتے ہیں نا بریک دائس آئس آپ نے وہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جو برف جم چکی ہے اس کو آپ نے توڑنا ہے تو آپ کا اوپننگ کوشچن اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ وہ اندر سے کھلنے لگے اس کا طریقہ کار مختلف ہے آپ کو اس کی نفسیات کے حوالے سے سوال کرنا ہے آپ یو بھی سوال کر سکتے ہیں کہ آئی نو یو آر اے ویری بزی مین بٹ وی آر ہیپی دیٹ یو ہیو گیون اص اے ٹائم آپ بہت مصروف آدمی ہیں مجھے علم ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا اور ہم شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا تو ہم معلوم کرنا چاہیں گے آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں تو وہ یقیناً آپ کو جواب دے گا کہ آئیے پوچھئے اور پھر آپ ترتیب وار یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کس نوعیت کا سوال آپ نے کرنا ہے لیکن سوال کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے گریجولی اس شخصیت کے اندر اترنا ہے جیسے ایک انسان شخصیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں ایک اس کا آؤٹر کوکس ہوتا ہے اس کا لباس اس کا چہرہ جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن فسٹ امپریشن اس کی شخصیت کا آپ کو اس کے لباس اس کے چہرے اور اس کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتا ہے دوسرا تاثر آپ کو اس کی سوچ سے ظاہر ہوتا ہے تیسرا تاثر اس کی آئیڈیاز سے ظاہر ہوتا ہے تو ایک پرسنالٹی انٹرویو میں آپ نے اس کے ان تینوں خولوں کو اتارنا ہے پہلے خول جو اس نے ڈھانپ رکھا ہے وہ اترے گا تو اس کے اندر کی شخصیت جو اس نے بنائی ہے اپنی محنت سے اپنی سوچ اور فکر سے جو دوسری شخصیت اس کے اندر ہے اس کو آپ نے نکال کے باہر لانا ہے اور تیسری شخصیت جو اس شخص کی ذاتی حیثیت ہے وہ اندر سے کیا تھا اور وہ اس نے پہلا خال اور دوسرا خال اپنے اوپر چڑھانے کے لیے کتنی محنت کی اگر آپ اس کی شخصیت کی اندرونی طے تک پہنچ گئے تو یقیناً آپ ایک بہت اچھا اور خوبصورت انٹرویو کر لیں گے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک کتاب کی مثال بھی دیتا ہوں اردو ادب کے ایک ممتاز رائٹر ممتاز مفتی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے پیاز کا چھلکا وہ کہتے ہیں کہ انسان اور پیاز میں بڑی مواصلت ہے جب آپ پیاز کا ایک خول اتارتے ہیں تو اندر سے دوسرا خول اترتا ہے پھر تیسرا غرض کے کہ آپ وہ خول اتارتے جائیں تو اندر سے آپ کو ایک چھوٹی سی گٹھیا یا ڈنٹل ملتی ہے وہ پیاز کی اصل بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر خول چڑھے ہوتے ہیں اسی طرح وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے اس پر وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ تجربے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے مقاصد کے ساتھ ساتھ کئی خول چڑھ جاتے ہیں اور جب آپ کسی پرسنالٹی کا انٹرویو کر رہے ہوں تو آپ اگر گریجولی خول کو اتارتے چلے جائیں تو آپ کو اس شخص کے اندر ایک کار ہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیت بھی ملے گی اس کے اندر ایک بچہ بھی ملے گا اس کے اندر ایک میاں بھی ملے گا اس کے اندر اس کو پیار کرنے والے لوگ بھی ملیں گے اس کے مخالف بھی ملیں گے اس کی زندگی کی مشکلات بھی ملیں گی اور اس کی وہ منزل بھی ملے گی جو اس نے حاصل کی ہے یہ انٹرویو پر ہے کہ اس نے اس شخص کے بارے میں کتنا پڑھا ہے کتنی محنت کی ہے کس محنت سے سوالات طے کیے ہیں کس اسٹریٹجی پر عمل کیا ہے اور آخر کار وہ کتنا اچھا انٹرویو کر کے لایا ہے خاص طور پر سیلیبریٹیز کے انٹرویوز وی آئی پیز کے انٹرویوز جو پرسنالٹی اور شوبز کے لوگوں کے انٹرویوز کیونکہ لوگ ان کی آخری شخصیت کی جو منزل ہے اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سفر میں کیا ثوبتیں برداشت کی وہ کہاں سے آئے اور کہاں تک پہنچے یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کوشچن فریم کرنے پڑتے ہیں اسی حوالے سے ایک چیز اور آپ نوٹ کر لیں انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے طریقہ کار میں کہ اگر آپ کو ہوسٹائل کوشچنس کرنے ہیں آپ نے ایگریسو انداز میں انٹرویو کرنا ہے یا ہاسٹائل کو فریم کرنا ہے تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس حوالے سے ایک چیز آپ بنیادی ذہن نشین کر لیں کہ آپ جب بھی ہاسٹائل انٹرویو کرنا چاہیں یا آپ کو یہ اندازہ ہو کہ دوسرا شخص جس نے جواب دینا ہے وہ رد عمل کا اظہار کرے گا تو آپ نے طریقے کار یہ اختیار کرنا ہے کہ آپ نے ویری سافٹلی بٹ فرملی اپنے کوشچنس فریم کرنے ہیں الفاظ کے انتخاب کا خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے آپ نے اس کو الفاظ کے پتھر نہیں مارنے لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس انداز میں سوال پوچھیں کہ وہ جواب دینے پر مجبور ہو جائے آپ کی ٹون آپ کا طرز تخاتب اور آپ کے سوال کرنے کا انداز اور آپ کی باڈی لینگویج اس طرح نہیں ہونی چاہیے جیسے کسی پولیس افسر یا پروزیکیوٹنگ افسر کی سوالات پوچھتے ہوئے کسی مجرم سے ہوتی ہے آپ نے اتاریٹیو ٹون استعمال نہیں کرنی بٹ یو شوڈ بی پروفیشنلی فارم ٹو دی پوائنٹ کمیونیکیٹو اسٹریٹ فارورڈ اور ریسپیکٹیبل انداز میں آپ اس سے سوال پوچھیں تاکہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ جواب دے اور جو وہ جواب دے یو شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن سامنے آئی ہے یا نہیں یا وہ حقائق چھپا رہا ہے اگر وہ حقائق چھپا رہا ہے تب بھی آپ نے اس سے ڈائریکٹ یہ نہیں کہنا کہ آپ نے حقیقت ہم سے چھپائی ہے لیکن آپ نے ایسی فریمنگ کرنی ہے کہ آپ نے ابھی جو بات ہمیں بتائی ہے یہ بڑی اہم ہے لیکن اس کا یہ پہلو ابھی تشنا ہے اگر آپ اس کی وضاحت کر دیں تو ساری پکچر کھل کے سامنے آ جائے گی تو ممکن ہے وہ آپ کو کچھ بتانا شروع کرے لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اس پر ایلیگیشنس لگائیں کہ آپ نے سچ نہیں بولا یا آپ نے حقیقت نہیں بتائی تو ممکن ہے وہ رییکٹ کرے اور آپ کا انٹرویو آگے نہ بڑھ سکے اسی طرح آپ کے پاس جب کوشچنس اور آنسر سیشن ہو رہا ہو تو اس کے جوابات کو آپ نوٹ کرتے جائیں کیونکہ ان پوائنٹس سے ہی آپ کی خبر بننی ہے اور آپ کے آگے انٹرویو چلنے ہیں ممکن ہے وہ لمبی گفتگو کرے ارد گرد کی باتیں کرنا شروع کر دے ارریلیونٹ ہو جائے اور وہ کوشش یہ کرے کہ جو آپ کے کوشچن کا مرکزی خیال ہے اس کے علاوہ دوسری باتیں کرے تو جب وہ باتیں کر رہا ہو تو آپ اس کے پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں اور پھر انہی پوائنٹس کی بنیاد پر آپ ری فریم کریں کوشچن اور دوبارہ وہ کوشچن ان کو پٹ کر دیں اور اس عمل میں آپ نے زیادہ دیر نہیں لگانی جہاں پوز آپ کو ملے جہاں لنک ملے اس کی گفتگو میں اس لنک کو پکڑ کے آپ نے کوشچن فورن فریم کر دینا ہے اور سوالات پوچھتے ہوئے آپ نے ریسپیکٹ بھی دینی ہے اگریسو بھی نہیں ہونا لیکن آپ نے سوال پوچھتے ہوئے خوف زدہ بھی نہیں ہونا کیونکہ رپورٹر کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے پبلک اوپینین کے ذہن میں اور رائے عامہ کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ اس کا نمائندہ فرد شمار ہوتا ہے تو آپ نے سوالات پوچھتے ہوئے چہرے سے یہ تاثر نہیں دینا کہ آپ اس سے خوف زدہ ہیں آپ نے ایک رپورٹر کے طور پر چہرے پر کامنس رکھنی ہے آپ کے چہرے سے اطمینان ظاہر ہو آپ کے چہرے سے جو میسج جائے اس میں یہ ہو کہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان دی لارجر انٹرسٹ انٹرویو جس سے لے رہے ہیں اس کے بھی وہ مفاد میں ہو اور عوام کے بھی مفاد میں ہو تب وہ آپ کو حقائق بتائے گا اور اگر وہ آپ کو حقائق نہیں بتا رہا اور ارریلیونٹ گفتگو کر رہا ہے تو پھر بھی آپ نے طریقے سے اپنے سوال کو ریپیٹ کرنا ہے یہ آپ کی صلاحیت پر مشتمل ہے کہ آپ کس قسم سے انٹرویو کو ریپیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو انٹرویو کا مقصد یا گول یا آبجیکٹو ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے اور آپ نے ہاسٹائل انٹرویو کرتے ہوئے اگر وہ جواب نہ دے رہا ہو تو آپ اس سے اسی ایشو پر اس کی رائے پوچھ سکتے ہیں اگر ڈائریکٹ سوال نہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ ہمیں اتنا تو بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا کوئی اور نقطۂ نظر ہے ہوسٹائل انٹرویوز اور اس کے کوسچنس کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے اس کے ساتھ ساتھ جب کنڈکٹ آف انٹرویو آتا ہے تو انٹرویو کی ایک اور قسم ہے جو ہے وکٹمس کا انٹرویو ملزم اور مجرم کے انٹرویو کی بات ہم ایک پہلے یونٹ میں کر چکے ہیں اس یونٹ میں میں آپ کو وکٹمز جو کسی جرم کا کی وجہ سے کسی کی زیادتی کی وجہ سے شکار بنے ہیں مظلوم لوگ ہیں جن پر کسی کے حملے کا اثر ہوا ہے یا ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے وہ وکٹمز ہیں ان کا انٹرویو کیسے کرنا ہے جیسے مجرم اور ملزم کی ایک سائیکی ہے ایک نفسیات ہے اسی طرح جو شخص وکٹم ہوتا ہے اس کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے وہ ڈیجیکٹڈ ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے وہ ڈپریس ہوتا ہے اس سے آپ کس طرح بات کریں گے یہ بھی انٹرویو کنڈکٹ کرنے میں ایک بڑی اہم صنف ہے اس قسم کے لوگوں کے انٹرویو کرنے کے لیے آپ کو پہلی صورت میں ڈائریکٹ وہاں نہیں پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک رییکشن ہوتا ہے ایک احساس محرومی ہوتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ جائیں اور ان پر جو بیتی ہے ممکن ہے ان کی ذات پر کچھ چیزیں اچھالی گئی ہوں جو غلط ہوں ممکن ہے ان کو زخم لگے ہوں ممکن ہے ان کا حق چھینا گیا ہو اور جب آپ جا کے ان سے کوئی ایسی بات کریں تو وہ رد عمل کا اظہار کریں اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ہمسایوں سے بات کریں ان کے ذریعے پہنچیں جب آپ ان کا انٹرویو کرنے پہنچیں تو وہ آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں یا آپ ان لوگوں کے ذریعے ان تک پہنچیں جن سے وہ متاثر ہیں جن میں مذہبی رہنما بھی ہو سکتے ہیں ان کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں محلے کا کوئی بڑا آدمی بھی ہو سکتا ہے کلرجی مین بھی ہو سکتا ہے ان کے دوست بھی ہو سکتے ہیں آپ ان کے ذریعے جب اپروچ کریں گے تو وہ ایک ایسی پچ بنا دیں گے ایک ایسا راستہ آپ کے لیے بنا دیں گے کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور پہلو ہیں جن پر ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں آپ کو انٹرویو کی پرزینٹیشن یا جب آپ انٹرویو کر چکے ہوں تو اس کو کیسے پیش کرنا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا تو انٹرویو جب آپ تیار کر چکے ہوں تو اس کو عوام کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے انٹرویو کا امیج غیر جانبداران ہو نیوٹرل ہو ون سائیڈڈ چیزیں آپ نمایاں نہ کریں اس طرح سے انٹرویو کی تدوین اور ایڈیٹنگ کریں کہ اس کے بعد اس میں ایک خاص طرح کا بیلنس ہو اب میں آپ کو انٹرویوز کے حوالے سے کچھ اور ٹپس بتاتا ہوں جو بنیادی اہمیت کی حامل ہیں مثلا جب آپ انٹرویو کر رہے ہوں تو آپ کا بیک ڈراپ اس انٹرویو سے میچ کرنا چاہیے بیک ڈراپ سے کیا مراد ہے یعنی آپ جس منظر کو دکھانا چاہ رہے ہیں اس کو اسٹیج کیا گیا ہے یا ایکچول ہے اگر ایکچول ہے تو جیسے آپ کسی شیف کا انٹرویو کر رہے ہیں اور ککنگ کا انٹرویو ہے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کھانے پکانے کی گفتگو کر سکیں آپ کو کسی ریسٹورنٹ میں یا کچن کے بیک ڈراپ میں وہ انٹرویو ریکارڈ کرنا چاہیے تاکہ پہلے شارٹ میں ہی میسج جائے کہ یہ انٹرویو کس مقصد کے لیے ہے؟ اسی طرح اگر آپ کسی چیف ایگزیکٹو کا انٹرویو کر رہے ہیں کسی کمپنی کے تو آپ کو ایک ایسے آفس کا بیک ڈراپ ہونا چاہیے یا آفیس کا منظر نامہ ایسا ہو کہ پتا چلے کہ اس آفس کا سب سے بڑا مینیجر یا چیف ایگزیکٹو کا آفیس موجود ہے اور آپ اس میں ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کسی دیوار کے کونے میں کھڑے ہو کر چیف ایگزیکٹو کا انٹرویو کر رہے ہوں اور آپ بتائیں کہ میں چیف ایکزیکٹو کا ایک ارینجڈ انٹرویو کر رہا ہوں تو وہ میسج رانگ جاتا ہے اس لیے آپ کو بیک ڈراپ کا خیال رکھنا ضروری ہے دوسرا آپ کو اپنے ڈریس آپ کے لباس کی میچنگ بھی انٹرویو کے آبجیکٹ کے ساتھ اس کے مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے اگر آپ ڈیزاسٹر زون میں ہیں زلزلہ زدگان کا انٹرویو کر رہے ہیں یا آپ کسی تفریحی مقام پر یا کسی پھولوں کی نمائش میں انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کا لباس مختلف ہونا چاہیے وار زون اور ڈیزاسٹر زون میں سوٹ اور ٹائی پہن کر انٹرویو کرنا ایڈوائزیبل نہیں بلکہ لوگ ریڈیکیول کریں گے ہنسیں گے اسی طرح اگر آپ پھولوں کی نمائش میں کوئی انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ نے صاف ستھرے کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں آپ کے بال پراپر نہ بنے ہوئے ہوں آپ کے چہرے کا تاثر اس محفل سے کورسپونڈ نہ کر رہا ہو تو آپ اچھا انٹرویو نہیں کر سکیں گے اس کا تاثر اچھا نہیں ہوگا تو اس طرح جس طرح بیک ڈراپ اہم ہے اسی طرح آپ کا لباس اہم ہے پھر ایک اگلی ٹپ یہ ہے کہ جب آپ انٹرویو کر رہے ہوں تو آپ کا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ یو آر انوالوڈ انٹرویو یو آر پارٹ آپ کوئی فرض ادا نہیں کر رہے آپ کوئی ذمہ داری ادا کرنے نہیں آئے بلکہ یو شوڈ بی اے پارٹ آف دیٹ آپ یہی تاثر دیں کہ آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ انٹرویو کر رہے ہوں تو آپ اپنا فوکس انٹرویو دینے والے پر رکھیں اس کے چہرے پر اپنا آئی کانٹیکٹ رکھیں آپ جو چہرے کی لک ہے وہ بھی میموریبل ہونی چاہیے یونیک ہونی چاہیے آپ کو کسی کی نقل نہیں کرنی بلکہ اللہ نے جو آپ کو شکل و صورت دی ہے اسی انداز میں آپ کو اس کو لے کر جانا چاہیے اگر آپ ایسا میک اپ کر لیں یا ایک ایسا تاثر دینا شروع کر دیں جو آپ کے چہرے سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو آپ ایک اچھا تاثر نہیں دیں گے انتہائی دیانتداری سے آپ نے اپنا انٹرویو پلان کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رویہ انٹرویو کے دوران آپ کا بہیویئر انٹرویو سے پہلے اور انٹرویو کے بعد اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ آپ کے رویے سے انٹرویو دینے والا متاثر ہو اور آپ کو زیادہ تر نیچرل لک دینی چاہیے بناوٹی چہرہ بناوٹی انداز یا بناوٹی الفاظ جو آپ کے اپنے نہ ہوں کسی اور کے ہوں اس سے چہرے کا تاثر خراب ہوتا ہے اور انٹرویو کے دوران آپ نے انٹرپشن میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے اب میں پھر اس ٹپ میں کر رہا ہوں کہ انٹرویو کے دوران اگر آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہیں کسی کو روکنا چاہیں تو پوز کا خیال رکھیں اور انٹرویو کے دوران جب آپ سوال پوچھیں تو وہ بڑے کلیئر ہوں ایک اور ٹپ بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ جب کبھی آپ انٹرویو کر رہے ہوں تو جس کا انٹرویو لے رہے ہیں اس کی نفسیات کا خیال رکھیں اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں اگر آپ اس کی نفسیات سے واقف ہیں تو آپ بہت جلد فرینڈلی ماحول پیدا کر لیں گے اور فرینڈلی ماحول کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جلد اس سے انفارمیشن حاصل کر لیں گے اس شخص کی نفسیات کے حوالے سے ضروری ہے کہ آپ انٹرویو سے پہلے جو لوگ اس کے ہلکا احباب میں ہیں ان سے اس کی نفسیات کے بارے میں سوال پوچھیں اسی طرح جب آپ انٹرویو ختم کر لیں تو اپنی نوٹ بک پیڈ سائٹ پہ رکھ دیں مائک کو آف کر دیں اور کیمرہ مین کو بھی کہیں کہ وہ کیمرہ آف کر دے اس سے ایک ریلیکسڈ ماحول ہو جاتا ہے اور فورن خدا حافظ نہ کریں بلکہ جو انٹرویو میں گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ اس نے آپ کے ساتھ بہت دوستانہ انداز میں اور وقت دے کر بہت بڑی مہربانی کی ہے اور آپ کو بہت اچھی باتیں معلوم ہوئی ہیں اور اس بہانے سے جب آپ آف دی ریکارڈ گفتگو کریں گے تو آپ کو ایک آدھ سوال کر کے ممکن ہے آپ پورے انٹرویو سے بھی زیادہ اہم انفارمیشن حاصل کر لیں اور وہ انفارمیشن آپ کے لیے بریکنگ نیوز بن جائے اور انٹرویو دکھانے سے پہلے آپ اس کو انٹرو کے طور پر استعمال کر سکیں اور آپ دوسرے چینلز دوسرے اخبارات سے بہتر اور زیادہ موثر خبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اسی طرح جب آپ انٹرویو سے فارغ ہو جائیں تو آپ آ کر اس کی ایڈیٹنگ کریں اور اس کو پیش کریں اب میں آپ کو ایک چیز اور بتائے دیتا ہوں جو بہت سی چیزوں کا ری کیپ ہے دیٹ از کالڈ اے چیک لسٹ فار انٹرویو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کو ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں یہ جسٹ ہے اس گفتگو کا جو ہم مختلف یونٹس میں انٹرویو کے حوالے سے کرتے رہے ہیں نمبر ون ڈو یور بیک گراؤنڈ ریسرچ سیک اپائنٹمنٹ اینڈ شیڈول دا انٹرویو رائٹ ڈاؤن کوڈوانس یوز شارٹ ہینڈ آر سم ادر میتھڈ ٹو ٹیک نوٹس کو آسک فار ایکسپلینیشن اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے آبزرو دا لٹل اس محول میں جو چیزیں ان کو آبزرو کریں بی ٹف بٹ فیئر کیپ اٹ گوئنگ انٹرویو کو روکنا نہیں جواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا آپ سوال پوچھتے جائیں تاکہ آگے بڑھتے جائیں ریلیکس اینڈ بی کانفیڈینٹ آئی ہوپ آپ نے ان چیزوں کو نوٹ کر لیا ہوگا اب میں آپ کو ان انٹرویوز کے مختلف یونٹس کے حوالے سے مزید چیزیں سمرائز کرتا ہوں تاکہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں دہرائی جا سکیں سٹیپ ون پریپیئر اے لسٹ آف کوشچنس میکنگ شور یو ہیو مور دین یو تھنک یو نیڈ آلسو پرائرٹی لسٹ یعنی آپ کو جو سوالات پوچھنے ہیں ان سے زیادہ سوالات تیار کریں اور اگر وقت زیادہ ہو تو آپ ان سوالات کو پوچھ لیں اور آپ کو اگر انٹرویو تیس سیکنڈ کا ریکارڈ کرنا ہے تو کوشش کریں کہ تیس سیکنڈ سے زیادہ ریکارڈنگ کریں کیونکہ کچھ این جی شارٹس نکل جائیں گے کچھ فیمبلنگز نکل جائیں گی کچھ پوزز نکل جائیں گے اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی انٹرویو کو ایک مقررہ ڈیوریشن کے درمیان رکھنے کے لیے اس لیے جتنی آپ کی ریکوائرڈ ضرورت ہے کوشش کر کے اس سے زیادہ ریکارڈنگ کریں اب میں آپ کو سٹیپ ٹو بتاتا ہوں سٹیپ ٹو فائنڈ اے کوائٹ پلیس ٹو ٹاک اف دی انٹرویو از فیس ٹو فیس یعنی اگر آپ انٹرویو آمنے سامنے کر رہے ہیں صرف دو ہی شخص دو فیسز نظر آ رہے ہیں اور اینوائرمنٹ کا تقاضا ہے کہ ان دونوں افراد نہیں آپس میں گفتگو کرنی ہے ایک انٹرویوی اور دوسرا انٹرویوئر رپورٹر اور دوسری شخصیت جس کا انٹرویو کرنا ہے تو کوشش کریں کہ انتہائی پرسکون جہاں ڈسٹربنس نہ ہو آپ اس جگہ کا انتخاب کریں سٹیپ تھری ٹرن آف یور فون اینڈ آسک دی ادر پیپل دیٹ دے شوڈ ناٹ انٹرپٹ یو ڈیورگ دی انٹرویو کیونکہ اگر آپ نے اپنا موبائل فون آف نہیں کیا یا جس کا انٹرویو لے رہے ہیں اس کا فون آف نہیں کروایا یا آپ کے کیمرا تھرو اور ٹیم کے دوسرے ممبران جو اس اینوائرمنٹ میں موجود ہیں ان کے ٹیلی فون آف ہونے چاہیے کیونکہ اگر انٹرویو کے دوران گھنٹی بچ گئی تو آپ کو دوبارہ سوال نوٹ کرنا پڑے گا ڈسٹارشن ہوگی ویور بھی اس سے متاثر ہوگا اور وہ اصل سبجیکٹ سے ہٹ جائے گا اس لیے جب انٹرویو شروع کریں تو جس کے پاس بھی ٹیلی فون ہو اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس کو آف کر دے اسی طرح اس ماحول سے باہر اس دروازے سے باہر اس اسٹوڈیو سے باہر یا اس جگہ سے باہر ذرا فاصلے پر جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی آپ بیفور ہینڈ اطلاع دیں انٹرویو شروع کرنے سے پہلے کہ ہم انٹرویو کر رہے ہیں برائے مہربانی آپ انٹرویو کے دوران دروازہ نہ کھولیے گا یا اندر تشریف نہ لائیے گا ڈسٹربینس ہوگی جس سے ساؤنڈ کوالٹی ہماری متاثر ہو سکتی ہے ہماری توجہ بدل سکتی ہے اور ہمیں مشکل پیش آئے گی تو یہ آپ انٹرویو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کریں گے سٹیپ فور سٹیپ فور یہ ہے کہ اگر آپ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں تب بھی انٹرویو دینے والے کو بتائیں اور اگر آپ انٹرویو لائیو دینا چاہتے ہیں تب بھی انٹرویو دینے والے کو پہلے آپ نے بتانا ہے کہ از ہی گوئنگ لائیو آر دی انٹرویو از بینگ ریکارڈیڈ اینڈ اٹ ول بی سینٹ آن ایئر آر ٹرانسمیٹڈ آفٹر ولڈ سو آلویز انفارم وٹ ول بی دی موڈ آف ٹرانسمیشن وڈ اٹ بی لائیو آر اٹ شوڈ بی رفلی آبزرو اینڈ میک نوٹس اباؤٹ دی سراؤنڈنگ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب انٹرویو کو ایڈٹ کر رہے ہوں گے یا اخبار کے لیے رپورٹ کر رہے ہوں گے تو آپ اس ماحول کا تذکرہ کر سکتے ہیں جس ماحول میں انٹرویو ہوا اور وہ ماحول اور وہ سچویشن آپ کو انٹرویو میں بڑا انٹرسٹ پیدا کرے گی اس کے بعد اگلے اسٹیپ پہ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹپ اسٹپ 6 اسٹارٹ آف ود اسمال ٹاک ٹو لوزن اپ دس سبجیکٹ موسٹ پیپل آرٹ اے کسٹمڈ ٹو ٹاکنگ ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انٹرویو شروع کریں تو تھوڑی سی فرینڈلی گفتگو کریں اس کو ایٹ ایز کریں کیونکہ کچھ انٹرویو دینے والے کم تجربہ رکھتے ہیں یا ان کا پہلا انٹرویو ہوتا ہے تو وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کیمرے کو فیس کرتے ہوئے پریشان نظر آتے ہیں تو آپ ان سے جب لائٹ ٹون میں گفتگو کریں گے تو وہ ایزی محسوس کریں گے اور آپ کو ایک فرینڈلی ماحول بنانے میں آسانی ہوگی اس کے بعد ہم نیکسٹ سٹیپ پہ جاتے ہیں سٹیپ سیون آسک ڈائریکٹ دی۔ اس دی انٹرویو گوز آف دی ٹریک جینٹلی ریمائنڈ ہم آر مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا انٹرویو دینے والے نے وہ جواب گول کر دیا اپنی ذہانت سے یا اس کو سمجھ نہیں آیا یا وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہتا تو آپ بھی اپنی ذہانت کا سبوت دیتے ہوئے ایک دوستانہ محول میں ایک طریقے سے اس کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں تو اسی طرح کا جواب وہ دے تو وہ پھر مجبور ہو جائے گا آپ کو کچھ نہ کچھ بتانے میں اس سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا سٹیپ ایٹ ٹیک نوٹس انٹل دی اینڈ یعنی جب انٹرویو آپ شروع کریں اس وقت بھی ساتھ ساتھ نوٹس لیتے جائیں لیکن آپ کا آئی کانٹیکٹ اگر ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں تو وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے آپ سنے کان سے اور اپنے ہاتھ سے ایک پوائنٹ لکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ آپ کس پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں لیکن اگر آپ اخبار کے لیے انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کو آئی کانٹیکٹ کی ضرورت نہیں آپ نوٹس لیتے جائیں ایکسٹینسو نوٹس تاکہ آپ کو خبر بنانے کے لیے دوبارہ ٹیپ نہ چلانی پڑے یس yes, اگر آپ کسی فیکٹ کو فائی کرنا چاہتے ہیں یا دوبارہ سن کے یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ غلط رپورٹ تو نہیں کر رہے اخبار کے لیے تو پھر آپ ضرور ٹیپ پلے کریں لیکن اگر آپ پورے اعتماد ہیں آپ نے نوٹس اسی وقت لکھے ہیں اور درست ہیں تو آپ خبر جلدی فائل کر سکتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ اسٹیپ نائن ہے پے اسپیشل اٹینشن آفٹر ریکارڈنگ ہیز بین ٹرنڈ آف دی بیسٹ انفارمیشن آفٹر دی ہیز فارملی جب آپ انٹرویو کو باضابطہ طور پر ختم کر چکے ہوں ریکوائرڈ انفارمیشن آپ کو مل چکی ہو جو سوالات کے جوابات ہیں وہ مل چکے ہوں اور آپ قدرے یا مکمل مطمئن ہوں تو آپ اپنے کیمرا کو ریکارڈر کو آف کروا دیں اور پین اور پیڈ کو سائڈ پہ رکھ کے انفارمل گفتگو کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں اور اس موقع پر بھی کوئی ایک آدھ سوال آپ کر ڈالیں اس کے ریفرنس میں اس کے ریٹرن میں آپ کو ممکن ہے بہت اچھی انفارمیشن ملے جو پہلے انٹرویو میں آپ کو نہیں ملی اس کے ساتھ اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں اسٹیپ ٹین تھینکس بفور دی اینڈ آپ یہ نہ بھولئے کہ آپ نے شکریہ ادا نہیں کرنا جس کا آپ نے وقت لیا جس سے آپ نے گفتگو کی جس نے آپ کو خبر دی آپ اس سے مستقبل میں تعلقات اور بڑھائیں شکریہ اس انداز میں ادا کریں کہ وہ ممنون اور مشکور ہو اور اس کو یہ اندازہ ہو کہ اس نے جو وقت آپ کو دیا ہے آپ پر احسان کیا ہے آپ کو خبر دی ہے اس کو یہ تاثر مت دیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا اور اس نے بھی اپنا فرض ادا کیا پرسنل ریلیشن ڈیولپ کریں اور اب میں سٹیپ 11 کی طرف جاتا ہوں آلویز 11 ہے اندر پرسن ہو مے ہیو اے ڈیفرنٹ اوپینئن اباؤٹ دی ٹاپک آپ نے جس کا انٹرویو کیا اس انٹرویو کرنے والے نے جو کچھ آپ کو بتایا وہ یقیناً بہت اہم ہوگا لیکن ممکن ہے اس نے کچھ چیزیں آپ کو نہ بتائی ہوں تو اس موضوع یا اس شخصیت کے حوالے سے جن لوگوں کے پاس زیادہ معلومات ہیں ان کو ضرور ملیں اور جب آپ انٹرویو آن ایئر کرنا چاہیں یا آپ اس انٹرویو کو اخبار کے لیے رپورٹ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ایڈٹ یا ایکسٹرا انفارمیشن بھی موجود ہو اور وہ انفارمیشن آپ کو دوسرے لوگوں سے مل سکتی ہے اس حوالے سے آپ ایک چیز کو ضرور ذہن نشین رکھیں کہ جب آپ ایڈڈ انفارمیشن ڈالیں گے تو آپ کے انٹرویو میں اور انفرادیت قائم ہوگی دلچسپی قائم ہوگی اس کے ساتھ ہی میں ساتھیوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انٹرویو کے حوالے سے ہم نے کئی یونٹس میں تفصیلی گفتگو کی ہے اور آج کے اس یونٹ میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ این انٹرویو ہاؤ ٹو آسک دا ریکارڈ دا انٹرویو ڈوز اینڈ اور جو میں نے آپ کو آخر میں گیارہ سٹیپس بتائے وہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان یونٹس میں جو باتیں ہم نے کھل کے تفصیل سے بیان کی ہیں ان کو سمرائز کروں وہ ٹپس آپ کے لیے بڑی اہم ہے اور انٹرویو کے ان چیپٹرز کو کلوز کرتے ہوئے میں آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ آپ نے انٹرویوز کے یونٹس میں جو کچھ سیکھا اس کے بارے میں فردر معلومات کے لیے آپ انٹرنیٹ پر براؤز کریں سرچ انجن پر جائیں اور وہاں انٹرویوز جرنلسٹک انٹرویوز لکھ کر انٹر کریں تو آپ کو مزید معلومات ملے گی لائبریری سے انٹرویوز کی بکس تلاش کر کے پڑے مختلف چینلز پر نشر ہونے والے انٹرویوز کو تنقیدانہ نگاہ سے دیکھیں اور ان کا تجزیہ کریں پھر آپ کو اس میں مہارت حاصل ہوگی اور مستقبل میں اگر آپ ایک اچھے رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو انٹرویو کے فن پر آپ جتنے ماہر ہوں گے اتنے اچھے رپورٹر بنیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سرور منیر راؤ آپ کو خدا حافظ کہتا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو